اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کر میرے مصطف آئے میرے مصطف آئے 44 فورٹی فور کرز وزاب ایک سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کاروائیوں کے بعد جزیرت العرب پر سکون چھا گیا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا مگر یہود کو جو اپنی قباستوں سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چک چکے تھے اب بھی ہوش نہیں آیا اور انہوں نے غدر ویانت اور مکر و سازش کے مکروب نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا چنانچہ قیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمان اور بد پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں گردش اللیل و نہار نے ان کے نفوس کو مزید استعد دیری ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہیں سخت جلن ہوئی انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری زر لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت قوفناک پلان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نظیر کے بیس سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمدۂ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا قریش نے ان کی بات مان لی چونکہ وہ بہت کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے اس کے کے بعد یہود کا یہ بنو کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمد جنگ کیا وہ بھی تیار ہو گئے پھر اس بب نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے غرص اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے متینے کی جانب کوچ کیا ان سب کا سپہ سالار عالی عالی ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد چار ہزار تھی یہ لشکر مران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آج شامل ہوئے ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ مرہ اور اشجا نے کوچ کیا فزارہ کا سپہ سالار اوینا بن حسن تھا بنو مرہ کا ہارث بن او اور بنو اشجا کا مصر بن رکیلا انہیں کے زمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس دس ہزار سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں بچوں بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی. اگر حملہ نہملہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مدینے کی چار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کے نفس پر رہتی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک انتاظہ بھی لگاتی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی چنانچہ کفار کلش لشکر عظیم جوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا مدینے کے مقبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شعرا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا قائدین اہل نے غور و خوص کے بعد حضرت سلمان فارسی کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی یہ تجویز حضرت سلمان فارسی نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد قندق کھود لیتے تھے یہ بڑی باحک مت دفاعی تجویز تھی اہل عرب اس سے واقف نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر دس آدمی کو چالیس ہاتھ کندھک کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے کندھک کھودنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور امن اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن ساد سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قندق میں تھے لوگ کھود رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے ایک دوسری روایت میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا اے اللہ یقین زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پس انسار و مہاجرین کو بخش دے انصار و مہاجرین کے جواب میں کہا ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیت کی ہے صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت برابن آزم سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قندق سے مٹیڈ ہو رہے تھے یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کی جلد دھانک دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے میں نے اسی حالت میں آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے رضیہ کلمات کہتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹیڈ ہوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر سکینت نازل پرما اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے اگر انہوں نے کوئی فیتنا چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے حضرت برآ فرماتے ہیں کیا آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہر نہ ہوں گے مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے چنانچر کا بیان ہے کہ اہل قندق کے پاس دو پسر جو لایا جاتا اور ہیگ دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا لوگ بھوکے ہوتے تھے اور یہ حلق کے لیے بدلزت ہوتا اس سے مہک پھوٹتی رہتی تھی ابو طلح کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوا کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر دو پتھر دکھلایا قندق کی گزائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رت جابر بن عبد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ زبہ کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً ڈھائی کلو جو پیسا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ خفیہ طور پر گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل قند کو جن کی تعداد ایک ہزار تھی ہم لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا سے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا اس سے روٹی پکائی جاتی رہی حضرت نعمان بن بشیر کی بہن قندق کے پاس دو پسر کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں مانگ لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی پھر اہل قندق کو دعوت دی اہل قندق اسے کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی یہاں تک کے سارے اہل قندق کھا کھا, کھا کر چلے گئے اور کھجورے تھیں کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ حضرت جادر سے روایت کیا ہے حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ کندھ کھود رہے تھے کہ ایک سخت پتریلا ٹکڑا آڑے آ گیا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کی یہ چٹان نما ٹکڑا کند میں حائل ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں اس کے بعد آپ اٹھے آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا ہم نے تین روز سے کچھ چکھا نہ تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھر بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا حضرت برا کا بیان ہے قندق کی خدائی کے موقع پر بعض حصے میں ایک سب چٹان آ پڑی جس سے قدال اچٹ جاتی تھی کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی کنجیا دی گئی ہیں واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس دیا گیا ہے میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی پھر فرمایا اللہ اکبر مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں ولہ میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں ابن ساخ نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی سے ذکر کی ہے چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے یعنی لالے کی چٹان نما پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جوہد سے ہو سکتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب کندک کھودوائی مسلمانوں نے کندک کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا دن بھر کھلا کرتے اور شام کو گھر پلٹاتے یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق قندق تیار ہو گئی۔ उधर قریش اپنا 4000 کلشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما جر اور زغابہ کے درمیان مجمیع الاسیال میں قیما زن ہوئے اور دوسری طرف سے بدپان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشریقی کنارے زنب نقمی میں قیما زن ہوئے ولما را المؤمنون الاهزاب قَالُوا حَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا عَيْمَانٌ وَتَسْلِيمًا اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبِ اطاعت کو اور بڑھا دیا لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا مَّا وَعَدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین ہزار مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ سلح کی طرف پشت کر کے بندی کی شکل اختیار کر لی سامنے قنرخ تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی مسلمانوں کا شار کوٹ لفظ یہ تھا آمیم ان کی مدد نہ کی جائے مدینے کا انتظام حضرت ان مکتوم کے حوالے کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلوں اور گڑیوں میں محفوظ کر دیا گیا جب مشرقین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی کندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے کیونکہ دفعہ کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے لہذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہیں کیا مشرقین قندق کے پاس پہنچ کر غیز و غزب سے چکر کانٹنے لگے انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تاکہ انہیں قندق کے قریب آنے کی ضرورت نہ ہو وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں ادھر قریش کے شہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ قندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی چنانچہ چون کی ایک جماعت نے جن میں امر بن اکرمہ بن عبی جہل اور زرار بن قطاب وغیرہ تھے ایک تنگ مقام سے کندک پار کر لی اور ان کے گھوڑے کندک اور سلا کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کی ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر امر بن ابدی ود نے مبارزت کے لیے للکارا حضرت علی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مد مقابل پہنچے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کوچے کاٹ کر چہرہ مار کر حضرت علی کے دو بدو ہو گیا بڑا بہادر اور شہ زور تھا دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی ایک نے دوسرے پر بڑ بڑھ کر وار کیے بلا قر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا باقی مشرقین بھاگ کر قندق کے پار چلے گئے وہ اس قدر مروب تھے کہ بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا مشرقین نے کسی کسی دن قندق پار کرنے یا اسے پارٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھیلا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی چنانچہ سہیل حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کندہ کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھی ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدہان میں اترے اور آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا ہم نے بھی وضو کیا پھر آپ نے اصر کی نماز پڑھی یہ سورج دوب چکنے کے بعد کی بات ہے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرقین پر بدعا فرما دی چنانچہ صحیح مقاری میں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قندق کے روز فرمایا اللہ ان مشرقین سمیت ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا مسنت احمد اور مسنت شافی میں مروی ہے کہ مشرقین نے آپ کو زہر، اثر، مغرب اور عشا کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں امام نوئ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تدبیق کی صورت یہ ہے جنگ قندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا پس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری یہیں سے بات بھی عکس ہوتی ہے کہ مشرقین کی طرف سے قندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفعہ کئی روز تک جاری رہا مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان کندھک قائل تھی اس لیے دست بدست اور قوریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی بلکہ صرف تیر اندازی ہی ہوتی رہی اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے یعنی چھ مسلمان اور دس مشرق جن میں سے ایک یا دو آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سات بن ماسک کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے دستے کی شیر کٹ گئی انہیں حبان بیر عرقا نامی ایک قریشی مشرق کا تیر لگا تھا حضرت نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تقزیب کی اور انہیں نکال باہر کیا ان سے تیرے راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے اے اللہ میں سمجھتا ہوں اب ہماری ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو کے سے کروں اور اگر نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے ان کی اسی دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے بہر ایک طرف مسلمان وہاں سے جنگ پر ان مشکلات سے تھے تو طرف کاری کے چار اپنے بڑوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں چنانچے بنو نظیر کا مجرم اکبر ہوئی بن اختب بنو قریضہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار قاب بن اسد قلزی کے پاس حاضر ہوا یہ قاب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریضہ کی طرف سے اہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا مگر ہوئی سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا ہوئی نے کہا اے کام میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجموعہ سیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سداروں سمیت عہد کے پاس نقمی میں قیمازن کر دیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایہ کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ کی قسم تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرد چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہوئی تجھ پر افسوس مجھے میرے حال پر چھوڑ دی میں نے محمد سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہوئی اس کو مسلسل چوٹی اور کندے میں بٹتا اور لپیٹتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ اہد و پیمان کرنا پڑا اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد قاب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرقین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا اس کے بعد بنو قریضہ کی یہود عملی طور پر جنگی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے اللہ امام صلی علی محمد اللہ <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> <سلم>